سجدہ کرنے کے لیے کن اعضا کا زمین پر لگنا ضروری ہے ان کی ترتیب اور سجدہ کرتے وقت سجدے سے اٹھنے کے وقت کیا ہونی چاہیے سیاح ستا میں حدیث شریف ہے بخاری میں اور دوسری کتابوں میں بھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا اب وہ سات ہڈیاں کون سی ہیں اب غور فرمائیے دو پیر ہو گئے اب جب ہم سجدہ کریں کہ دو گھٹنے ہو گئے چار یہ دو ہاتھ ہو گئے یہ چھے. اور ایک ناک اور یہ پیشانی بہت سے لوگ خالی پیشانی لگاتے ہیں ناک نہیں لگاتے ہمارے امام آزم ابو حنیفہ کے فتوے کے مطابق یہ ناک اور پیشانی کی ایک ہی ہڈی تو جب آپ سجدہ کریں تو ناک کو اس طریقے سے لگائیں کہ یہ زمین کی سختی کو محسوس کرے جیسے یہ قالین ہے یہ تو ماشاءاللہ پتلا ٹھیک ہے بہت سے جگہ میں نے دیکھا خصوصاً بہار امریکہ یورپ ساؤت افریقہ کینیڈا وغیرہ میں اس میں وہ مسجد میں بھی ایسا قالین بچھا جیسے گھر کا ہوتا اس کے نیچے اسپنچ ہوتا یا وہ ایک کاٹن کا جیسا بنا ہوا ایک پیکنگ جیسی آتی وہ نیچے بچھا کر اور اس پر قالین رکھتے ان کی دانش میں آدمی کو چلنے میں ذرا سہولت ہوتی کیونکہ آدمی آج کل بہت نازک ہو گیا ہاں کہ زمین پر چلے تو تو فرش پیر چھل جائیں کالیم پہ چلے دب بھی پیر چھل جاتے اور اس لیے وہ اس کے نیچے مزید اسپن بچھا جاتے ہیں کسی شاعر نے کہا کہ نزاکت کا حال یہ ہے کیلا کھانے سے میرے دانت ہلے ہی جاتے ہیں اور فرش مقبل میں پیر چھلے جاتے ہیں جب آدمی اتنا نازک ہو جائے کہ کیلا کھانے سے دانت ہل جائے اور میں چلنے سے پیر چھل جائے تو اب کیا حال ہوگا تو بڑے بڑے قالینوں میں آپ کتنا دبائیں اگر قالین کے نیچے ایک موٹی تہ یعنی اسپنج کی تو آپ کتنا دبائیں گے تو اب اس کو اب شرعی حکم یہ کہ اتنا دبایا جائے ناک اور پیشانی کو اب اس کے دبانے کے بعد نہیں دبے یہ کتنا مشکل کام ہے؟ لوگ تو سرسائی طور پر سجدہ کریں گے نکل جائیں گے اس لیے ہم نے جہاں تک ہماری وسط تھی امریکہ اور یورپ وغیرہ میں ہم نے اپنے جاننے والوں کا خدا کے لیے آپ اس کے نیچے سے اسپنج کی طے نکال لیں وہ جو کاٹن کی طے ہے وہ بھی نکالنے اور قالین رکھیں تاکہ ناک صحیح طریقے سے پیشانی اور ناک صحیح طریقے زمین پر لگ جائے ہماری یہاں بھی جب بھی آپ سجدہ کریں تو عموماً یہ دیکھیے کہ کوئی دبیز چیز ہونی چاہیے جیسے عمن ہم نے پنجاب میں دیکھا سردیوں میں جب میں گیا تو رات میں کبھی ٹھہرنے کا موقع ہوا تو پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ وہ سردی کی وجہ سے لہا بچھا دیتے ہیں مسجد میں روئی کے گدے بچھا دیتے ہیں تو رو کے گدے پر تو سدا ہوگا نہیں کتنا دبے گا حالانکہ سردی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ لیکن کتنا آپ ناک دبائیں گے کتنی پیشانی دبائیں گے نتیجہ یہ اگر نماز ہو بھی گئی تو ناقص ہوگی کہ اس میں یہ ہڈی وغیرہ جو نہیں دبی یہ ہے اب اس کی ترتیب کیا پہلے تو آپ نے پیر رکھ پیر رکھنے کے بعد سجدہ کریں بعد میں گھٹنے لگیں گھٹنے لگنے کے بعد اب ہاتھ لگیں ہاتھ لگنے کے بعد ناک ناک کے بعد پیشانی یہ ترتیب اب جب آپ اٹھیں گے تو پہلے پیشانی اس کے بعد ناک اٹھائیں اور اس کے بعد میں جناب ہاتھ اس کے بعد گھٹنے اور اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں اور اس کو یوں بھی منع کیا گیا کہ ایسے مت اٹھو جیسے جانور اٹھتا یعنی یہ کہ ہم اس طریقے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے ہم اٹھتے ہیں تو باغ رات جو ہیں وہ اس طریقے سے اڑتے ہیں جیسا اونٹ کھڑا ہوتا ہے اس سے منع کیا گیا یہ ترتیب آپ نے اب سمجھ لی ہوگی